یعنی وہ قانون و تلاونت بھی جوڑا یہ بھی نکالا نگاهے الایاما اودین کاول میں پہنچا تو کہ اولیاء دین نے ہمارے حوالے فرمایا کہ ان کو الصلوۃ و سلام ہو۔ وہ ان علماء کی کم بےکاری ہو گیا ورنہ جنا کا برابر نہیں ہے ان لوگوں کو برابر غریبانا کیونے ہم اللہ ہمیں فضلے نوغیان بانیاندو کی فیلال <سؤال> اللہ رفن فضلنا قدرین یہ غریب دے اللہ ہوئی نکاریو کی اللہ ہم پکے حیمارت عزواجی حدیث کا سر اللہ پاک ماتاری پہتا کئی واللہ اللہ آسن فراہالی منی روحالہ رہے ونی اتابت اللہ دینوں گاندے بچ کیا کرنان لائے جنہوں میں جنہوں میں نکار ہم نے کہا نکاریو کی علیہ دی کا روجی وہ رامانند حفظ کتابت تانا واردی نو حفظ کتابت وارور کھائیں غلام دے نو اگر حفظ کتابت واردی نو اگر کتابت واردی حفظ کتابت دائی ننسا لاؤنو کی غلام آنشتنا وہ خبر دائی دیوشڑی غلام دے وہ خبر تارتا کل اور لوگ دید چه تاو مال دمرا دمرا پی سیرا کا تاب آگ تو نا بی عزیزا نا مذبوری کی راو اندئی او دلے ورکے کلشی آغاق پلے پیسے آدار کی مدار غلام آزاد چی نوی کچھا قداش آگی شاہاق دتابت واری آزادو دان واری ما آزاد چی ولی کسے نا آزاد ہے نا آغا بدا غسیبی چاہ آزاد نرے پاکو لکو منودری گی نکا بلی شکو لنا سننکا کوروالا دغلق آقا زانے افتا اونے کی دعوت سے لڑھائی ہم دا کتابت ہواڑی مماز آگا ہمارا کتا امانوں کنچھ مالکانے کلا سنستاسو یعنی تا سن مالکانے فکر ایسی <تصف> نو کتابتوں کے بیزرہ انعالی نوپین خیرہ کچھا ستاسو کوئی ہے تو دیگا جی دے تو دیگے خیر اندر خیر چھے زان با خیر دا مارا مال زان لما مالو گڑی بارم ہوا ہے ویتامین مارے گا ہے دماغ دارنا سے تیرا مال عذابوں کیتاو تے درد کرے کس سے کمال درد اللہ درد کرے نہ کرے ہوا مانتے ہاں سب تو ہی زوناں ما لو سب ا جائے مجھ تلے ستارے تو پتہ پتہ کرے نہ لا والا نہ کہنے تو و لا تفيو فایات کو توک ہو وہوں शे आगा के पढ़े गाना आफा पसंद करतो आप बसले माने मनोदो वला सूर्य पदया दे पण मंजुरवय परीचिनागे आलल बेवाए पकन करतो बहुत ते इन हारा न ताफ सुना कुसंत काई आले रे के पास आमाने तसेच की फिल्टर फादा मनीदा आयाला के दाप आगा दा के। के। भी नो आली पेट्राचे दापतराना औदा आगापा बस चलेने बस रेमाने हमारा गए कापते लुरी नो तोंपित माये नोविनाए खरजोरो नोविनाए गुलबा जोरो अल्लाविदाची वाली दापोदे पेट्राचे हयादा आते दे हया गए या हे आराधना ताहु सोन आवा उपस्थित के इरादे ले पास गा माने آدھا پاک دا نظام نو مختح کے قدم نات کرتے اللہ ویدہ سمجھوڑا ہے وہ اسدہ دادہ دیر پارک ہے اسدہ دہو جتہ سرولہ دوے آراد حیاتی دنیاں آپ حیاتی دنیاں صرف دنیاں یہ اصول وفول پارک ہے نویدہ سکر ایتا کو پا معاشرہ کے دنہ سرولہ گلاوی جی بے حیاتا کسٹر دہو جتہ سرول پرمانس کے گیم نو داوتا بچ باتیش خاما خاداری لمن داقا بیگی حیات قتنی جی عثمت داتا ولی دا دا دا کا ہے جس تک وہ ان کی حیات دنیا اعوذ بالمانہک ورماڈہ بالبرات وکلو پڑھاتے ہوں ومجبروا یطلی جنا کے علل بغا علی البغا برغم عدم الیکا تو مجبروا یطلی جنا کے علل بغا با عدم الیکا مالی زو پہ کے کا نہ گئے مال واسر ف ترخار دولت بالکل دین درباریت تو والا ہے کہ دنیا میرا بارے ہے گولڈریشن کا فائدہ نہیں دنیا دنیا کا فائدہ پار کہ ما سے زیادہ دو ماس باتیں پر فقیر نے یہ نہیں وہ مونی روہن بتاچے دوروں کو پیسہ لا شکل لا میں بارے کرائیں اور ززور کا باردان ہوہیں کو پن کے ربا نے کہ کروا سرشے اور یہ ستیراداں دور نو اور ززور دا کانجرتو دی hayatوں تا وہ اس چیز کو دیجنے رہے انہوں نے باتے بانے مجرم پلاہ دے دارے کا انتے ہیں گناہ گاہ بے اگا مشریہ پلاہ بے چیزا پردو سارو مانک دے لے دا ایک بار سو لی چیزا پار سالاش یہاں آوئی جی جو روز کل بار تاریم لے دا بار تاریم بی بار دے بیلارتہ پاہ کرنی چیزا ماند روز کبار تاریم لے دا بے کو اللہ میرا دے گا سو پی پی ماری فلاں فاندہ عالم دل سینور۔ تے یہ مے سال لا واحد ہے کہ میں دنگ ہی لے پیشغانوں ٹی دیو پلی۔ دل تو ہا مطلب۔ تیرا سرو مان تولے جو باہ بدھا۔ مصیبت اور قدرم اعظم اور فلاں تو ویسں دنگہ سکی۔ فلاں فلاں زمانہ لے کو نو عذاب ختم کر۔ ماشاءاللہ نو خلقو۔ جس ہا نہ کس کہیں کو دیو کو فلاں مارو۔ تے بھا مارو۔ ہا جاری بحث میں چیدہ ور قد انزلنا لكم آیات مبينات تدل بالقران فالقران ترجيدي لا فارو دفع حث قسمی جو پاک قام عمل را دین قران و پردادی و ور قد انزلنا لكم یقین المعابله تاريخی تا و آیات احکام مبینات واضح واضح و مثلا او حالات میذاتی ها که ها تمام حرم اینقدر که چی استنا واضح چمان ایشی کرے اپنا ذمہ میں یہ کہ ہم تو تین دا پارہ مرتہان لے عمر اللہ نور سماوات والے دا دا توحید کرے دا مثال و قران نے سار ہوئی لا سورہ پڑھیے قران کا کے مدرسہ دا توحید مثال فردا گواں قران رانا دا پتی س رانا رانا راجی مدامشری رانا مدامشنا ہ ہارت ختممی گی شرف ختممی گی بداد رسو میں رووازیو میںسطمی ی مظماشہ پہارشی بدلے سخت پپان کیان سرے کی بعضے دا ہدار ہو ہوئے یاہر اوے پپان کا ترس پے کی دا دا پا پا اور پپوران پ لکیں اوے پپان سر رسول شو۔طراشے ڈں کا کا پو کا چ د تو خوے سیں۔ یہ اور نہ دوواہ لط نہ سل نہہ کو و او پر سو اللہ کے لئے خران سارے دور نو بورا دا اسم یا وقورد وقورن یا وقرد وقرد دا پدر کونو خران سارے و پدر سونو کونو کی دا لگیلے او دا خرد فرد یا خران اللہ وقور بادن کنو اسم نی نو اقیدو خطوری دورش دا شیر بداد ناو خران سارے دور شیر دا شیر بن اخلاق او تلتا دا در دلتا مرگری لازنی نو گورا آفتی دا جول شی دا قرآن علم آتیل شی ندارش کل صورت تا گورا نو سوالانا لکان فموش مزیداری گیلی بسا دو پید بڑن چطے لپیغمبر دا سنات مطابق دا شریح مطابق دا, دا قرآن ندیجا لکن دا, دا قرآن لدر سرا فائدی لکن دا قرآن غیل علاو دے چپدی سر رج اللہ ویدانا لانا تیاری پدی یعنی اللہ آسمان کی نورانا منور اللہ دولہ دلول سے خصفت کمانکا مشکاہ دیں بشانتے دا, دا, دا, دا اور اس درے اور ساکھ تو مشکاہ دیں بشانتے دری اور ساکھ دیں یہ آجی پڑے کے ملکاہ دیگویں اور حالی ملکاہ دیگو کی زجارتی پیار شیشہ کی او زجاجت کو شیشہ کاننا کویا کہتا دا کاؤں گموں دے ترینیون پڑکی کے یوں دو کہ چیوی میں شجر تین داغ تیو داغا مبارک تین خینا برگتی بولینا دے دون تین دے دونونا دا دا شرطیت تین چھنا مشرط طرف تین و داغ رضیت تین مغرط طرف تین او یکا دو خریب دازے تو ہا دا دیا آغا رانا د تز توہا بے زے آغا سے جزدیو کے پک ہوئی والا اور تمص ہوناار اگر گی رسیددلی دی توہور نان ہوی او دا راہاں د لپ صہ یا اللہ ڈے نڑ اللہ توفیق پر ک کے اکل رہان دہ چ جاہ رہ جو اللہ او ہ والہ پسثارہ والہ ییان نہیں مزارں ناان س س ہوتاھا۔ اوہ واللہ بشن نلیم پار ے د پ اور توید میںثالی ہوئے پی مثال دے لھا۔ تا پدے پتہ کی دیو پرتا دی را اور دیور باں دیدیا شیشے دے اندر لے لائے تے کاں کہ دیورتیں نیو دیولا جی چارے بان شیشنی نہیں کہ ہوندے کہ ہوا فراش نہ ہوا کرمری اور ادا دا کہ شیشے تے کلاں کوتے جی او دا اوان مھج سوہ او دیر ہڈی شیشے تے اڑیا دے حرام ہیشے باں دی دی, دی بندے شنو رنئے دیا تین اور بیا دا شیشت اونا شفاق او ساقا دا کل کل شیشت دا قار این محام اور دا شیشت دا تا سفاوی تر جوڑے دا عزمان دی سور پشاند بڑک وی اور بیا پر ایک کم تیل چی لگی تی نو خیرن او خراب تیل نا دا زیتون او شفاق تیل اور بیا دا او اون تیل بیا زیتون کیم بیا او او اون چا غا شرقی و ضربی ندا زدہ کچر تا دیوان تا e attiva riveditaio caccia a maschichi ta stava una dal wanashi no sa ten che che non rafigi no copileio che viaba di toushi da dewan banashi no notte diane de mi o come rittere telegidi no via pe cal che no te la luci via benele non cerchino valvira e i manche dei arwa peruarle ma che sono peruar via legi mudare او او بیا دوم دا نمشکار پہان سنت نہ یعنی کامل وہی بانے بنا اسے کہانیاں نے ودایو نے بڑے خبریں پکیش تک کامل ہوا ہی رہا تو یہ اور صرف جدا تو یہ اپیدا یہ یاد دے تو یہ دیدیو دام فلا کوئی اپیدا تو یہ مفتی شر فقیرلہ کامیابی اور بیاشی وع السلام علیکم زیشد سنن نورنا نور یہ قران پاکان سلام مسرارا یہ یادی و ذاور مراجی سب ناج کے اے خال کی علے کے کے بیان کے ہوتا دا خلق دا دا دا بیان کیا و یاد کی خبری کیوں پارا شریعت وہ نکلوہ دار لاور قومہ دائسترا صرف کرے یہ جاننا پڑی جاتی ہے limits تجارت اجماعی کی دارنگ توحید و ثنا تنصیب کی پادما مرتبہ کے ذاتِ خالق ہے اللہ ہی اللہ والا دار عظیم جنا کے رکھتے ہیں تجارت و تجارت اور آصفہ کو ذکر اللہ لا اللہ کتاب پڑھنے صلاۃ پڑھنے نمانند و ان کا ذکر اور ذکر الذکرنا دا خالق پکیلے کو قران کی उंची ر لیں کلل نوپ کاربات دجار سادرغافی رہینا بلکہ اوآان ل و کی چې د خو پکشي دوکا بند نی ختم معڈیی مپهطر ن تممونپارانندے نرو کاول د د کارکو او قونهری یو منہ او ورن د تقل وی للووو کہ پریشان اوی پری کی دوونه وړی دزار و سرئ او دا قی پل ل ر ی دیل یا یا یا مولا یہ پالشی بندو کرو کہ اللہ تعالی بہتر دعوہ عمل کرے اللہ عمل بہتر بدلائے یہ مرتبہ تو کیتا میں بڑی اوپر خدا یا جی دار ہے او اللہ تعالی پوری نبوت میں اور الذين قبول اعمال <سؤال> اعمالوں ڈیزنوں سے جو نے ساریوں نے شی گنے ساریوں مشرق مشرقی دے دے دبر بادشاہ الا احکام نے امالون امالون کی کرامت و شاندار شوبغلی ترافی جن شوبغلی تہرا کے نور لگی نو بادشاہ کے پنجوں دی نظر کیو کو کہی چاما کو یا پری گرمائی کے چتر پر کڑا کمطرف گلی ملوہ ونا کی کرات گل پر است نور کے متری و لبی یہ ترابو ہا دا سان کے دارک بَرَضَامُونَ آمال ذیکر قرارین کا شان دا و شوبگل نے تیتیاتین کی پڑا مہرانوں تہراکی اویہ سرموں ظمانوں رمان کے قریباں اسکے سڑے ماں ڈوب تیجے سڑے روئی گوش وہ نے ورن لیں عطا تے جا ہو کڑہ جیرا دے ستا یہ سارا تھا لمے جیوں نو تے چنے کس نہ نو نذقان و وجد باباوں قدرت خداوند اور کیا اللہ حساب اور وہ جسے اللہ حساب دے نہیں تھا ظاور اور اور ہمارا صحیح حساب دراصل سنگے دے موشی اللہ والے ظاور دادا مشرک ہنے امام نے جائے مشرک کرنے کی ممکن کی ہے خیالات نے کیا جنوں جو بڑے اب جہل باباوں نے باجی کی نان سلام شیخاں بیان منز نشاوں نے تا دیروں کلے اور اپ نے رشید اللہ دا جی عمل میں عمل عمل تو کو اللہ میں مشرک یا مثال جدیدہ مالو پشاندہ در دیاروزے پہ باہلے ہیں چپ دریار کی لچید اور کچھ دریاروی لچیدوگا چوات یا شاو ماں نوکر کی دلرا چپے من کو کی لائے دا پاس ہمانیوں چپے اور من کو کی لائے دا پاس صحابو مریدی نو درماتوں دیادی آریدی باہدو ہاں باہدے کھاں باہد دا پاس پراباہ دو دیارو برس کی آرکے ہوگی ہے کڑھے در دریاوی روک شو برا پیوچا پا، دا غیر پاسا برا جا پا، دا غیر پاسا جده او بیادن نسونا دیر تیاریش، نو دا تیارو دا پاسا تیارو جلوب دے مشرک او دون تیاری دے، اذا افراج ایدو کارش رو باتی اقبر اللاز نو لمیتا تقریبانی آران چلاز مینی، دون تیاری دے چیزان مینی، دان تیاری تو اما ناظر، لام یادی اللہ، علی. اللہ دل رنور رنان تمال و من نور نشتر دل رنان دل طرف نان دل طوران نیرانوانش دل طوحید مدن بل طرف نارانش دل دل مساج دا دا مشرق او دا غد آغا بگا ملی دل با حر نمارات با حر نان دا غد سینالا دا مشرق او جین نمارات دو با از ردی ری خلد دا مشرق او یخشاو ماجون منزوخی ماج یو چپا دل بلی دل پا یو حالت او بل دل یو چفلت جہالت بدتورا فرقلا بل پیدا شرکرالا یو دے جاہل او درم سر مشرک ومنس کو کی صحابہ دبرنا دے صحابہ یزم دا اور یزم دا دا غبہ دمال او پیدا سونا دیانیش یو دے جاہل علم نللی درم دے مشرک ندرم دے بیدی دی ندرم دے شرکا نو سر دا سر رماثم سوز بازو ہاتو کاریدی بازی دفعات سلابازو کیرو در کیرو درو دے مجھے ہر کل اپنا دیس کیرو کی در جہر ہو در شرک ہو در بیدت ہو در پر مالے پر کیرو درو دے نو ادا بجہد علمیہ کا دیراہا دے بلدانمو سنبیدن ادا نمیش بجائید مشک بیردین ادایش اب اے پدی نہیں ادا زکن پر افتاروانی جہنم تر آقیبت انجام بمیتی میں پدی نمیش عمل عمل ہمیں دیا جا دیا وہ پیار گار اللہ ہو اوا سنتو نظر دیوالا اللہ دل دل بار کران وانا ہمارا قوم شدل بار رانا برتا با یہ تو ہی وہ فرمانانے وانا شن کو پتہ دل رہا ہے کا پتہ کیا ہو گیا اللہ تعالی اللہ سبھی لوگوں دیجنا درائے اپنی اپیہ بیچو دیا آیتنا کو رہن اللہ شکلہ یو سبی بیانے اللہ لرہا جو کرا سمان کیا ورشتائی ان کیلی وردہ رو مارانا ساکھ پاک ورہ اون کیا وردہ اون کیلی وردہ رو لرہا کرے شاوہ کبھی چیزہ سختہ وردہ رکھا ہونڈہیں کرے پرے اور کلوں تاپڑوں خد آرما خراثو پیجنی آمکر دعا پیجنی خد آرما یقینن پیجنی اللہ پاک خراثو یا غدر دعا وردہ تو سبیہ غدر اللہ دی ہوئی جی دیتا وہ ہم دل فنا دردید ادالو ہوا با وادانی کوئی نہیں وہاں سباری یا باوی نہیں دیے گئی بسری اور لا نہ تو ہمارے اپا کہتے ہیں اللہ کے عقیدت مانور کروائے اللہ کے مصیراں کا اللہ تعالی کرے تبدلیں ان سارے کنام کوئی کوئی یہاں شکر لائیں یوسی شری عامیے سے سنما بیاہی اج دیکھ نو دے کہ دی اگر دی دا دا من برادی دی اپنی من اللہ اور یہ تینوں ہی پہلی پڑھی گلیات نذر amine شاریاں چوہاری ویسے کو اڑیدہ گلی اپنی amine شاریاں چوہاری کم دے چوہاری بانے وے کم دے واری واری اویے کالو ی کالو تنابل کی پریwala اب اپ ندی برےنا داسماں یہ وہ ملتا ادمی دے کے تمام کرے اور انہوں نے بولا اپ دا اور یہ طالب اور یہاری اللہ اش اللیل والشوا النهار وان لا يجلب اداري وذيك النبره لا برصا ما خير ضرور لا لقات طالب کا کل دی اور اللہ اللہ خلصت اللہ با اے دا کڑے اے ہیرو جاندار میں نوتن اسنا ما نہیں با نوタミン باڑی بدی کی منا دی کی یہ دیار اب کی پکڑا نکما ہمیں بعد پری کیمان والی یہ چیز دی جاتی ہے کم وقت پر کو لیکن انسان ہمارا ہمیں بعد پری کیمان چیز دی جاتی ہے باین بطور رشتہ داری اور یہ رسول اللہ پہلا کہ علامہ عائشہ کہتے ہیں او والی یعنی آدم لگا دا جوڑا زندہ وغیرہ وغیرہ دینے کو سنا دیا دی کہ اللہ نے چقالہ لا قرشید کا پڑھنا یا کہ مبینات یا تری قران کا یا جنن مرائی لے اتنا واضح ہے اللہ یعنی شح اللہ ال علم کی توفیق نے کیا جو وادی رات میں تذکرار میں وہ يقول يقولنا امن اللہ اور صادق ہونا کے بیان شروع پایے رجل خطابنا کے ہاں دا احکام داتا کے دکاشانہ نہیں طریق خلاف ہے وہ يقول نو یابنا کے ہاں اللہ تعالی ردو کو پہمان عطا نام دعوی دارین ہوگا کام اس ہم ابیاں یا تولا اور فريق نیورال انہوں بدی میں طالب ظاری پتری بیاننا فرمایا لائکنیہ کا سنگری مومن اندران مناتے ہو بیان شو رسو کی نور بدات لا بادشاہ اور پر عمل نہیں اور وہی اپنے مانم ماناں فرمان نے کی معاف شال کے نے کہ پردوں پر پوری پر پردوں کی طاقتات دینے کے دارک نو دی یارو نو دا پریا ندی پرغو کو نو تذکیرا دی نغری ادا بڑیا ندی وایذال یم الله و اسکرتنی او کل کینابلیش یالا و لا رسول یال کمبا ان کے سرگی زیمہ کے میں ذا فریق ہونا تھا اور انا میں بدی کو دی نہ بڑو کی او کل نہ پاران سنن تھا کے سرابے بدی نہ خلا عمل خلا معاشرے جوگا منرہتی والا وایرو ما حق و او او کے اور نظر دنیا آو پکرانے نقطانی دا دا دن کی حیثیت کو ہم ممتازande منبیاء ہیں نہ نہ اور شریعت نے ان کو بشر و تبدل ڈر منافق قال دان کا کے فائدے عزت مل رہی ہے ثفائد دنیاوی ہے وہ دے دم پن شیر کمو ائے رہے اور سے کرا دنیا سے فائدہ لینی یعنی اگر وہ مائے رہی باتوں کے ہمارا جن مت ہے ہمیں کمیا شک ہم یہاں قائم ہیں اے علی یعنی علی اللہ <سؤال> علیہ والہ وسلم جنہوں نے کہتے اللہ کی بار میں اور رسول اللہ یاد لے مناسب پر گئے ہمارا جو بھی ایمان دے ایمان ہی کام ہو۔ یا شقت اللہ پاک کا مو ہے۔ او یہاں دینے ہیں علی کے اعلی رسول کی اور کیا کہتے ہیں جن کے تکانا ثواب سے کو پیمانہ۔ اللہ اللہ کا ظلم کہتے ہیں جو پورا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حضور کا حق نواں ہے لك تمح کہ داولت ازوے بول کے لے تھے۔ اور وایے کی دارے برندگی کی اور وایے کی ہدیے استعار کا سروں انبار وارد اختلال کا دار مخلوق نظام میں تاویلہ خود حق دل نہ تھا کچھ لوگوں کا حال ہر ذره کی کم ظلم دیات ہے غیر کوئی داش بلا شکری او بغی اور اسلام سے کم احلی والے ان کو دنیا کے ذات حق دا بل انسان اور کر نوتا قیامت کہ اسلام, اسلام, اسلام ای میرا سب رکھا ہے کے دا دا دا حق حق دی اور, دی آور رے. رے. آب سخشی کہ او دا مور مور حل کہ میرا کیا ہے بنا چکی تا تا دارو رشتی نو دن ادا کی انسانی ادا کی او برگی آزان نا سبوری آزان نا سبوری آو داتی حل داتی حل کہ مور اپلاری گلاگان شی نو دا مور اپلار دا پورسی سب نیشتا نو ارلے اولد حاو دون جول کری اولد حاو دا گلاگانو تین نا ایتا مور اپلار بوزی ایتا دیواج دیگردی دا دیدلتا پییدی مخاندری کلگئی دیمانانو دیدارے لاواری سبشان پروت آو یہ دا حلی دا مور اپلار دا گلاگانو مڑ کی حکومورسے کے لیے اللہ کو دا اللہ valorica barke la carta honradarios honradareman e na gana polemominina veremos pa ver que los homenanos amaluora homenanta manate con pegar na gana polemominina y aqui no vive homenano idade ui la barbarui para que logo de chialo da la retuda para اور یہ درس اپ کو عطانا و تابع داریم کو اوی معنی ہوں کہ ان کی کامیاب کمیت لاور رسول کی تابع داری دار کو اچھا داد اعلی نویرے ویسا ہے اور داخل دن اپنا چرا کا مقام ہے اور اعلان کرتا ہوں بھائیوں کی کامیاب باخنگ ویلا جہان میں تابعیاں جگہ مہانہ مکان کا دام نہ تھا اپ کو بتوں پوری یا دایمان مژد پتا نا دای عمر قام کی هرتا و ظه کو مو کین نو دای پروجن ما عام قاضی دوگی تا پتا نمونه کی کو منو تا معرث مو مشل او کتا تا قلم کی کی ہاتھ دے یا سلدین کارے نو ذبا من دا وان قلم با تر کی اادار کر تا دای حالات کڑے چرگی حاضر بانے تا امیر کا بو حسن بکئی نا تابیداریں زردوں کو عزم با جماعت با منطلات تو ایک ہونا اول وتر پہ ہمارا اصول کیوں قسم نامہ کرے بروقتوں نامہ کرے ایمان ساتھ مال وقت خبران دام مال وقت دا سکرے تابیداری دا قسم نامہ کرے تارو اسی دارے کرے اصل شہ تابیداری اور دا پاور دا امتحان کے پتہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ قریب خبردار لے گا دا اوری تام روچتا قل واترقمرا اطيب الله واطي رسول تابع دار یاد اور تعال رسول کے ان لوگوں اور میں مال ہے پیشا بنو فاطمہ املا قل تیغمر معنی ما ما املا اور موالیتم کہتا حوالہ شیرہ وارے موقتہ سمنے ما गोनाऊ तदा दावा मतलब में हम 90 बार करेरा आ गोना मुकड़ा उन्ना महल का सुराजी सलाम लीजिए आप परदाई पोलकारों को मतलब बयान करा आप पोलकार करें वही सुती वो शरदा का ताबीज और पूरा दादा मुक्ता नूर का हिदायत को शेर करके नंबर माने वमाला دنیا کی اکور کو غروی خلافت ور قانون بدی کو مدام مکی باکری گری کی ایمان امرات کلیمانیات کی پرے نام کو کہ اللہ کی لازمہ مشکائی دا دا سینتادرے کوئی فنسکی دریا بر تمام تر بیرون لیے توتی پرے طور کہ لاون امن امن امرات کلیمانیات تو یہ قیامت کی تابنا پر اس کے تغیرات کر رہا عوامر صالحات عمل کی باقی دین کا خبر ہے عبادات وجود یا تکذر اخلاق معاملات معاشرت اور کیات کا دا پانی رو چرا تا ہم جب جوڑے ہیں اس سے یاد تسنون نما در طور عام سے دیو جن عبادت نہیں کران قران نے نہیں اللہ نے دین امنوں میں کو امنوں میں کو پابائیں پابد عبادت ہی عبادت پر نہیں کوئی عمل عبادت کے اور اور عمل امن پر اخلاق معاملات عبادات عبادت کے کی سارے ہاتھ لیا جی دخلاق کو آخلاق معام شریعت والا معاملہ مطلب او یا عملنا مرات دلی صورت و احکام صدق رفا شارت و احکام اللہ راوی کتار کر رہا ہے حقیلی سیوات مطابق و عمل رسولت مطابق و صور حامان نوزی خلق و سروع در آلا لیستخلفنہم سامخ اللہ خلافت دور کی اللہ فی الاربت مکہ کے اللہ خلافت دے خلق راوی وہ دا خلافت دا پارشم سو کو مخی خلافت بس رہے وہ اتون ہو کر اتون ہو دا خلافت محنت پر اسلامی خلافت عمل مسلمان نو خلافت مثال خلافت دنیا مدین اور بین در اسلامی خلافت رابطو دا پار اللہ تے چہار جہار اللہ نرازی اور دائی میں ساتھ ما کہا چکل اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے شاملی دا نا پہ چہار چالنج دا نبی علیہ السلام اور سلام اور دا اصلاب اکرام سیرت نتیجہ دا اسلامی خلافت پر لیدو ہے یو دا افراد دا پر اسلام دا, دا افراد دا افراد اور بین جہار اللہ علیہ دا دا قطولہ مدینہ دردی کا خبر یاد رکھا دا دا جہاد اسلامی قانون جہاد خلافت کے را اب او رائی. رائی اور چکم دا خلافت بیان کئی منا گئی دا فرد اصلاح، دا ایمان و دا عمر، دے بانے خلافات جائے لکہ مدینہ کی چرا ہے نوی وعد اللہ اللہ اولیدین آمن امین کو آمین رسول حالی اتھاک سبا غلالاللہ، دا دارا در چو دیر بیر پارا، ودر مضبوط خلافت پر دیسکرانش ذہن سازیشی لکہ دا مدینہ لیر مضبوط خلافت وعد اللہ اللہ اولیدینہ کی مضبوط خلافت پر دیسکرانشی قام خلافت اور اور کے لاظما کی کمات کا قلدی میں کہتے ہیں انشاء اللہ خلافت اور کروا کرتا ہوں میں قادر جبین کو کو تکاؤد سليمان علیہ السلام اور کے خلافت تدید فاطو عادل شبہ خلافت ولا کی کہ بولے میں کہ نہ نہ ہوں اما و الذين هم الذي دیا التي التي ارسل لهم کہ اللہ ولا پرکان کے واللہ وبار یبدئ انهم او قام قرا بول ضد وقت کی زمین خوف فذر خوف و ڈرنا امن امن بیر ورا جو ہمیں روی یہ بدین مسخ جبن با امن رش اس خلافت کے یورپائے ضلالت کی دین کو کے منظور تھی بین میں تو یہ شان خلافت اور کفر پای کی بدین خواری دین مدت کی اسلامی اسلامی خلافت حکومت کی پیغمبر بی جے پی کی اسلامی حکومت اور خلافت اور نن پا مل کے شو دین بم بچی امن بم رائشی عزت بما پوچھی مارونا بما پوچھی دانن مال، سر، غیر اسلامی پاوش. خلافت علافت والا عبادت کو بھی بل تو اسلامی آگا سانبانے چھے انکارے کڑے موجزینا دبچھے دو خلاف دنیا کے لالا راڈا اپنا نشی بچھے رہے چھے خلاف کریں سکر دا اسلامی خلافت نمائی دا احکام ددہ پر آچان مائی اگو رسول تینور کی دا خلافت اگل آگے رواد دا بات روڑا چھے آگا احکام بیان چھے پڑے سرطفل پر آچان آجی دا احکام مکرنہ کی چھے پامل کے اسلامی خلافت اسلامی حاق کے یا بے اول مانو والا یذ کانتم الذین فكارتی اجازت وارد استنا که تبارک ایمانکم و جایانی تدل سکتا تو استت و رمضان ابتدا اجازت وارد او الذين و تصان موالئ لم يقروا الفرما ان يريد الذين لم يقروا الفرما يريد الذين قلوب تمام کو استانا ماجما ان يريد الذين اماجما نے اجازت وارد او علماء نوکران نے اجازت وارد اشارہ تمام رات کے وقتوں کے 3 در من وقتوں غریبوں کی نے کیا دعوا یاو میں قبرسات القدری مکہ تمام زلفانہ رسارما کرنا مکہ ہوا ہمیں والدین نے لو نے کیا لكم اواوا کے داودی دیر پر زیادتی جانے من الذیلہ الما تمام قسم اور بعد برادر انشاء اللہ تمام زرمات کو کرنا و اشارات اورات لكم دا وقت نے اس کا دربار دے تری وقت نے تمام پر او کول والا تداتا لیمارتان یہ سیارا اور کڑے دفل کمری تزین و آداب دار ہے کہ پا دیدرے ہو اپنے کے دنے دید در سار چھ خلق مانگنہ نہیں پاچی دے گوین دوار میٹھیں کہ چھ خلق دیدی اپنے دیدی کپڑے ہم اپنے پڑے مختصر مانگنہ دے لیمارتان آگل درے ہیں لما آسو ستان مانگنہ بات چھ دا خوک دے ہیں درے وقت دیدار پردے منٹے کے پا گ کیا. یو دا کہ حالت کی تو مناسب بے پردگی پہلا بھی آگاہ کم دہایا والا پردے والا نظام دہر تو او کو ضین ہوئی ادت ہوا جاک م آے کوہی شے پر تازمانے والہ آرہے کوھ بی جونا س گنا بعدہہ نہ پر سے وقتںہہ سے وقتوں نہ اڈ آواااہر کو یو لاہ کوٹے توج کو ہ تیہے سہتے وڑے د کے تو بہ رے کو زی آ تاسو زیرا جیہ ارواح ذی اجازت بحوالہ <سؤال> گرانی نن اور او کاذ کہ بیا قرم دو روتے قران پاور شدی کمرہ کے کار دہتا کمرہ یہاں مراولا دینا سکتا اور در اوقات او خاص کا تبدیل نہیں کڑے کے انداز بازار ہمدارنگے وینو صاحب ی خلق کا صلاح درائے اور اللہ والا علی کو ایک میں حکمت والا اللہ طرح کام بیان نہیں فردفور صحابہ دون احتیاط تو ہے مذکور دلانو بارے کی حافظہ وہی چی نے مذکور دلانو کورتہ راتنا کورتہ نو ممبر کا ورکٹ ہو ہے مادیہ قرن جلال دا دلہ بارا دا خود پدا کی حالت ہو کی جس کی کیا غما تا خن ن نفرت پیدا نہیں میچ کورتہ دی وہ نہیں کرے خیال کا ظاہر قوم دلدار کی وہی مصاولہ کمرایا بلکہ قوم نہیں دے رہے پتا گئے کہ تصور کہ باتیں بے پردگی ہونا صرف صداقت کیا وہ مراوت نو داغنا خلاف خود کے بجون کے راتی دا چے پلار دے رون دا خود دے خود دا چے دا مراوک و اقلاقون بارنی دا عذاب پا دائرہ کتن دے وہ جنہ پران وید دا دے پردو دا وقتونوں کی آلوند ہے دے پردوی نشید دا سکی افیادت و حالتی او بلونوی نشبیابے بیمانی او پاکیے ویدہ بلگرد پاالو کلشون تیگی باگیش مالجمان من کلکار منا یا لکلو مکولو تا مالجمان غشید نو تو کاجی جان رمضان اورادی کا منظر زمانہ جینی نے کہی اجازت صادق میں طب میں کہ بالغ ہو میں ان کا فقاط میں اور شمار نے تو حائن شباب کے لیے پرکاں لہذا recomendo ان بابا یا اللہ پاک لطف کا سایہ بھی پر اعلی اور الله تعالی کو پائدو اور کی حکمت والے طریقے حکمت کا بم اعلی و او خطو ایگار والغائب <سؤال> من النساء <سؤال> غدے گانے کا عنوان حوالے اگر گڑے کو چلنے کا نام پڑا تن ایک اور وہاں میں رڈی گڑے کچھ بخش رکالو مری حوالہ ہے اور گڑے گانے نے سے خدا اللہ کیا وا لا یرجن اوی میری نے کہا اندرے کا دلے کا رکوں دون گڑے فرمایا اس سارے کا پڑھے خداوند نے جنام سے بولا ائیں داش کی نہیں کیا با ہم نے کلی یاری پڑو कोर की दुपटा ना पता नहीं पा सर बीच कपड़े ले ای jsonData کی کیری کیا رونق فرشتے آتی جا بیڑ کو نے یا لوٹا در پیچھے کی طرف تھے وہ شاد دار توئی تم کا پرجا دین دیدینا انہیں تیار تقوم کے خزیدینا دوارا اجنبی دفتر شک فق شلوکار بھی خدا نے کب کی کہ یا نرمان جوڑے کیو بیا پرے پڑا رہا کہ میں کا کوئی نظام ثباکے مفادہ ہو گیا وہ قداخلی ونی صافتن اور قدارے برکش دانوں ساتھ ہے یعنی باوجود اس کے ایادار رہا او ایک ٹھٹھ گوڑے شریا چلا گیا اور وہ کیا بھا لگا اور لوگوں نے داڑھی رہا اللہ بہت کرے اور لگا اور مولانا سمن اور ان کیان میں کوئی نہیں لے دادا را ما ہرج نادر مدد کی۔ در مدد دار جی کا پھلو کی روڈے والا قران کا نبی আদম ملے دادا را اور ان دوغانے حرج سے بنا ورال الحارجن قبول وانی حرج سے بنا ورال المریضن کو بیمار وانی حرج سے بنا باران کو بنا سکتا سکل جانو وانی انت کو کہتا فقرا کو گینے بیوت کو بنا کل کونا ابو نگیابے کو بنا فلاں نو بھی جمعہ کو بنا کمیاں بنا ابو نگیے خانه کو بنا کو نوں بنا ابو نگیے اخوات کو بنا کران بنا ابو نگیے امان کو بنا اماں ava <coughs> proriani <coughs> da truna ama me truna virute amate ko avaya de kuruna kuruna da proyana av gurute apare kunya de kuruna mama garuna av un tihalati kunya de kuruna mama hata proyana samortha de ama malato ya av kuruna jmai kanieta sama ba di udaire kunjian ta کیا ویلا دلکڑی جنکدار پور کا تھا تو بیٹے کو شنو پرسا تھا اور ہاوسی ہی نہیں کو یالے گڑا دوست تھا نا با جونامی اس کا مطلب اصل کہ باجی ہڑاندو گڑا گڈ شل اگیں دین کے دارالا صحابہ ہو کیا سینا مونہ ہاندو گڈ شل بیماری بلکی سما کر ہو گیا کیا کہن بھی مونہ تکرکا نہ محسوئی مونگنا چرتے نہیں دم دے کر کے دوجی نہ مونگنا انداز اللہ <ساعت> ویسے دربڑ تا دردو ست تا پتک راته بخورات کا خوشحالی نکو دو سے کو تنیشتا واری او بچیو یل اگر او نے کہ گرے نوباری باندې تو بناءガル میں بکا تو خبر او لے سالے کو مشی شہطا عثمان جنان سبحان کا قوم کی فراکو کے جمع و یوز او اشتاد یا زان لا کو نے پیوذ ہوے او کاندان کتوان یادر ہے پیوذے کے برکت سلام سلام سم میں اثر کی میںکل مبارک ہے قال الذين قالوا آمنا بالله والرسول قالوا يا ليتنا قاتلنا في سبيل الله وآقاموا المصحف عن كفرنا كانوا مؤمنين لقياهم بالله والرسول في ذل تقابل المؤمنان ومنافقان بياتش قد احكام بني سوكمن کے سوک سوکنے گئی مراد تقابل امر قوم کی مومنان اور قوم کی مرادقہ ہیں ان المؤمنین نے بھی ایسے قومنا کہا ان بالله والرسول شيء پر رسل تو اجازتام ما ہوں kada ki ya ayy ramal wa almisara ala amrin jameen kayawqatajagay shura ki ulamiya sabu beedi hatta takdeori ustad dilu ho ijazat wa hiya amina wa peramana awina latina kina na taram ya ustad dilu na wa ayu laika ladina aqa la yuminu billah wa rasulihi ma na ba la wa sulbani fa faisal sadan kar ke ikhtiyar wa ba nishanain ta یاداں کوانا چا اسہ کچہ کے باقو دینہ متبینہ اوسطہ پہلا مولا مومن بدئی مومن امیر وتا د شورا وے امیر ہو کہ حکم پہغام کو نہیں مراد کہ امیر رے امیر ہو کہ حکم کو دا دعوت کار رے جہاد کار شورہ دا مشورہ دا مشورہ دا, دا پارے رہو بڑا نو مومین بدائی چلے امیر دا اجازینا بغیر بزینہ امیر پوینہ امیر چیو چی سورہ دا راش ہے نو بدے امیر وینہ سرہ دا واجب شکتا رالے نو بیا با بغیر اجازینا دا, دا شورہ انکہ امیر نے اجازہ بغوستہ او سے ضروری کا آرہو نو امیر دا اجازہ ی شہی شروعہ کے نہ کے دل نقصستان کے۔ دوروری مطر اچی ہیں کہ بیا گڑی۔ مکوہ ہ ت ککہ نہیں جت سوو ہوں کہےہ بہویں جو جت مہکہ ہیںے۔ اوہ اجازت کے دہ تکےہ تکنےے نوہ خبر ہووشی مقطار اجازت کھ او بیایایر ہوئی والہ پخنا ہوہ ست آ پرو چا ہو۔ شروع د کارو سگہ امیر راغس کہ ہو۔ او د پاارے کے بلرٹہ نا منا۔ و چونکہ تو چونکہ رضا ضرور ہے تو میں امیر کا پکاری سے محصر اصول ہوں گا کہ اللہ کے معاف کرے خوش شورا نا کونہ ہمارے خوش شورا نا مجھلے عمل کرتے امیرو شورا نا را جی مجھلوں پر ہم نے کہتے دان پڑھیں شورا یا یا دا چرائشی برزر بانا یا رضا اللہ کار میں رائے رسے قرآن دا عدب کو دا مومن سے خط شورا نا امیرو نشرا جماعت بھائی تنظیم بھائی امیر بھائی دون عوام گنری کی ار کا با پرے شورا دار ہوا ہے تو ہی ऋषि شورا دار ہے شورا دار ناندہ رات ہے کہ القران رحمت اللہ علیہ بدان پورے فرمائے کہ شورا دوم رہا ہمارا دوم رہا ہم کہ بدی کے عذر نہ شر ہی عذر عذر طرف دار ہے کہ اٹھنے فقول بیمار ہے یا مرشے تو پھر شورا نہ شیدا ہے مرنے اور بیمار کا طور پر اوٹر دے پورے کہ دکھا پور کی مرم شہرے نظامی اوٹر نہ رہے ولی دیکھ بلنایت مقرر کنیش چلکہ جنازہ کا ہوا وزدہ آمد شورا ہے دون راہ ہم شہرے ہند نو کے اوٹرے نوہن سوا سونا خلق با مومن ہیں یا دون راہ مناتے تھانیشی اور آنمی دا مومن سے فردہ آئے وہ کموشو نوشورا نظام رہا ہے اللہ دب بھی دروت نموانا اور حضرت دیو بس نبیان بھی اللہ اختیار ذروئی تنا تنہ تنہ کہیں again اس نے کہ دیا میر ناپہلے او اللہ تجلو دعا رسول مگر جو ہے دو رسول را بنا نظر پیغام دینا تم کو فرمان کی کروائے باذکم باضا پر شان در بدل باذ سبذل رحم امیر دتو شورا راشا ود امیر دا را استاد ہمبرگیری دا استاد اونتمگا یتما مالک تی کو اوننا ہم ہمارا امننا دا امیر ہے نا تم را ہمبرگیری دا استاد تو اسے بین اور کیا حضرت انہیں آلام اللہ واللہین پہ جنہیں اللہ کا سانی اتصال رہے ہیں انہیں پہتے ہیں کہ وہی جیس تا سنے لیوالا پٹ زیتا اولا وہ امنا کرتے ہیں جانا چھوڑا کی پٹ کی چھوڑا میروں انہوں ورد افزا سب او شورا کی کینوں اللہ وہ ایدہ اللہ پنا کرتے ہیں جاندہ چھوڑتا رہا پٹ زیتا جاندہ وہی اور جان پٹیتے ہیں شورا الیہ الذین افصدوا لیا تان یقالون عن امره کہ خراب کیتا امر کا پیغمبر رسالت کا پیغمبر امنیدہ ہو کو ان سے بیمہ پورے کیستی تک جنتاں عطا دنیا کی وسیبیاں وترسی عطا اخی کا خیرت کے دایا مخرج ابن امیہ الہاج بر اثر کے دریی کے خلاف کئی ان امری ہی اتنی کچی ہوئی امری منارات سبیلہ منہاجو سنتو شریعتو داغرا پیغمبر دا سنت نا خلاف کئی بدت یہ مراد کی پیغمبر دا سنت راہ پہ نانسی وابسنا دیتہ بالہ دنیا کے مذاق اور کی نہیں لو پا گئے پیغمبر دا سنت خلاف کر رہے اور عذاب کرنا کیا خیرت کے وسیلے کی اعلی دولت اور انہی اللہ <سؤال> انتیس سماغات محقی دا سورت ختمی مسئلہ دا تہویل ربیلہ والے تو ان مسئلہ دی ربا کہ وہ سورت کے بیانوں کو دا اخکام دا دا تہر ربا اشاہ تماشینا بے ای ختم کے نہ سنہ کیسے رب تک تک بلکہ ربیلہ گائیں بلکہ تماشینا بے این خانکلون خلافت را وصلم دا دے مسئلہ دا ربا ہے مقصدی مسئلہ دا نہیں رجیشی آج سنہ تکا کل سکین خلیط ربیلہ دا ربا اختیار دا اللہ کی اگرشی پر آسمان کی اگرشی پر آسمان کی اگرشی پر آسمان کیلی خد یارمو یقینان اللہ پوری جماعت آعلا تو مرے شتاؤ تاغییت سردہ حالنا خبر لے ویوما یوجون صاورا چی راپس کا بیشی لہا خرکی جائے لیا دام ویونا پی اگرمان اللہ بہت خبر راکی بیما عملو تو آسمان چی دیئے کی او اللہ اللہ بکلو شینا نیم پر آسمان چی دانے لے پوی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک مکیلِ مصحب کی دیشتم اور بنوزول کے دو و اقتم پس دا سورة 83 منازل میں دعوت رسولت رد الشرق پل برقاب اور بیانت مقاصرِ عربعوں عالیوں رد کے دا شرق پل برقاب چھ برقاب چھ برقاب ہرائیو اللہ رہ پر سورت اشتا اور پھر مقاصرِ عربعاب آیا نہیں عالیہ اصلور مسائل چھ انبیاء علیہ السلام سے ادا پس دا سورت مصحب صورت صورت رچو مدر کا شرکت خدائی رفار شرک برکات رہو شرک برکات اصل شوری نہیں والا گڑی صورت صورت کے کے کہ رسول پورے شکرانے رحمان سورت ممتاز دینا قیامت تیر رویہ تماننا کے یارمان پاکے کارچ مارد بیغمبر در سنتہ بھی کڑی دانا نولی ویچنین تختیم در سورت سورت سرور اول باب نحا یادنہ ایک آیات نہ نوڑے دانا حا اول باب بدے کہ اول دل دعوت تبارک در سورت چھ برکات والا زین اور باقیبانی تلائر پشکی اور اراد کے اید اشیر یاد سبارک اللذی بلکتنو عالا اللذی آوازات نظر القرآن چرالی گلے در قرآن العابدی قبل پندبانی لیتون دی رفا رشد ایشی لیلال امینہ در بارد مخلوقاتو مخلوق نمرہ تا تصرف انس او جن دے دکا در پیغام کا دعوت انس جن ترے دکا حیوانہ تا تکنے لے نو عالمین در سمرہ تا اپلے جن سمرہ کی در پیریان اور انسانان۔ وی اللہ وی پرسنوالا اللہ وزاستے نزل القرآن اشرائے کہ لئے قرآن اللہ عبادی پکل بندہ یہ لیل پارجی شیلہ بندہ لیل آرمین ازا پاردہ ان سو جن نجیرہ یارون کے دائیویوشو شے برکات والا اللہ لائے برا کب ستوئے یو شیز یا او بائی کے خیر ازول دیتو بیلکی کی برا کب شیئ اور بائی کے خیر واجے او زیادی کی او دس دوام تا ہوئی دوام او صبح یوشیں امیشہ ساتھ دیتا ہوئی برکت ہے برکت تا ہوئی یوشی کی خیرہ چود دیا توڑ عمر دے رضا دے دولت دے اولاد دے دیتا علم دے دیتا برکت ہوئی چھے زیاد شی خیر بگوا چودی شی او دیتا ہمیشہ شی دوام کے بیرہ شی دیتا ہوئی برکت ہے او دا صفت اللہ ہے برکات کے اللہ طریقہ پدار پادشاہ جی وقلق كل شيء بالاجر ار یوش فقط رب منا ذکریدے تقدیرہ پان دادی داشپن نظر القران میں کو سموات ہے کمی تفضیلات در نہیں ہوئی اپنے باکا کرے اور میں کلو شریروں سے مول شریروں سے نشہ پر کا تو کہ اور پیدا کرے خلق کے مرتبہ شیخ اور فقط روہ کا پیار آشیانہ مادر گورا میں semana andata creare iose danda de perciano e creci per di particulti Allah commanda loro perte no per la parte di pagi baraka tu aziziati wa dunyia haiha dawrat ke tashir ko wujuh se ta chi bakala el wa tawjid wa dawat tabarak mushbak wajiba yani darad sheh دارانہ جواب آریاں تنہا جتروا گا نوری ہال جتروا گا نیولی اور مبارک عطا را گن کیا خبر ہے اللہ کی دارے وہی بیان نہیں چھ تو پر کر عطا اللہ یو لو کونا شیا میشی پیلا گوری اویز ا پیرا گونی شون ایون او میو پروپون برکتی اور ہال دارے شی پیلا کرشری اپنا پہلا شیلہ کا نوختارش لو زوان لا پیرا کلو انشاءاللہ پیرا کا ورس الحمدللہ دا اوھ ن ہو سےیں او استیارے لری جانہ پار زارہ ہ کاہ ہ قصان کےھڑوںل پہرے وال کوو دان ے مہزار نہیں لہری رہیں ک نو کو م کے پر ککہ چا مطالں مچ او نوربولی شیتیہ او کل وڑاہکوہ معتا اور یار نے لڑی معہہ ہار ظہ مشی دکڑے۔ نہیں یا سوٹ پرمانانے والی والا آیات انا نے چوندے رو رو یودل نہیں شی رو لے والا نصور انہاں دا پور دا پور کیا ما کہ دامن شی کوے وقال الذين كفروا دا جج دے تنکاری قران قران انہنے نہیں اب قران مانش پر یہ ترادا وہ وقال الذين ویاں دا سن کو انکار کرے تو حکمت میں برکات والا بل کہیں کیا ہے دا برکات مثلا بیان کیا اور اس شیخ کو کیا کہتے ہیں فتوش خفش وہی ان ہا ظاہرہ الا الا اس کون مگر ضروری دی ترور کی تے برکات و اللہ نے پر سو برکات و ان تا تے پنج خیانوں دا یہ کریا یو پتہ کہ مشرے دے مسائل تو ہیتا پتہ روماں اے طرح زمانے جوڑا کڑے دا دین وانا و علیہ او تعاون وتر کڑے پے مت رکھ پون قوم قوم بل دعوۃ چابن چا پوڑے دا مکی والا بے دعوی دے یہود و نصاری نے اس طرح کڑے او اودیہ دا غصر لوار ترکینی ہوئی لوار با نبی علیہ السلام آتر مخد کینا اس کا ویدا ہوئی اگر ترکینی لراغن حصہ کئی اغرون والا ہے اللہ ارد کئی فکر ازنان جاؤں راس لوگ رسول منورا فضل وزورا او پڑے رضیاتی خبرہ کیا دیر ضیاتی ہوئے غلطے ہوئے وقالو اوبل وقالو ویسا اوبل ایلہ کسی لبنوں نے کسی مسئل کرو اوبل ایک تتباہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم دے لیتا ہے بھئی تم راتے ہیں دل دلوست ریکی بڈکانے کو پر طوال چی لیتا ہے سارا مہام سارا مہام دتا املاکی یا دیلی کی بیاوی تا فراندہ کرے ہیں کھل وہاں تتبی غرار جواب دے تیر آدھار کو اندرہ اللہ دیلہ اگلے دا قرآن آدھار تیارہ مسئلہ روکت سماوان چیپویی پکٹو بانے بڑا سانوں لانے دماؤں کے اینہو داں وطور وین کا دار و سُر او وترات داخل پیغمبر دے پاراش کا گئی او وہی تھی ہمارے حاضر و سنیت سے شہید پیغمبر لایا کولوں وہاں فرار تھی وہ یمکی بازاروں تے گنڈی کو بازاروں تے بازار دے بازار دے کے دوبارہ نہ گئی ولا ولاں دی رہیے مارک ولے نا جیے سرابیشی اور سرگنی پیے انہوں ماغنا جیاب تے تراجہ دیشی اور یورپائی لے کتریا واہ اور وڑڑی شتہ خداانہ دے پیغمبرین دے پکارا علاوہ دولتوں خزانی وی اور اس مری ہمیا غیر بارہ جان نا تنبال یا پر میں حشرائیں قرائے کئی باو دین وقار دارینو درمانں تذبیہ ن کا طروانی ہے دا رسول مگر سڑی بولی پتی اس تا تو دبانی چا چھرے نے ونے تفسیرا وانی ہے ان کو اللہ وعدہ کیمان ہے ان جو ہو ہے یا بدر پورا کلمہ کا ہے بیان تعالی لفظ لفظ میں سننا اور جو جو بدلہ برطرفی کے ذمہ دار ہیں سورچیں خوب پیراں وریتی راج کی مداد ہدایت نام خالد اور گمراہ تلال تبارک اللذین شاہ جالہ کا خیر من ضائے 29 نومبر ترثویات نام چون کی تیا توئی دسمبر دے بڑے کے بیاہ داور تبارک نبرکت اور تصدییے رسان کو جواب دری دل دانش دا جوابیں دے او بیا مثلا دا بارہت دور تبارک النجیب پر ختم والا لا ودا تے انشاء کوکیشن وقاشرے یا لرا کا خیرا کڑے باردار بے ثمن کالے کلدیناں جیڑا جیوی کنتی او جنت دی اللہ عزوجل بے اثر کڑے باونے کی روان بولے لو نے دا وی نہ رونا او گل دورے تر کڑے ویตาลہ قصہ را ما ہے دنیا وسطا بلکہ جو کہ تھا داذہ جو منگی ملا بلکہ تیرا اندر ہوتے ہیں کیامات موقتنا ہم تیار کرے مناوا چلا پارتن روکتا تھے ادھر ہوجن گنی کیامات ہو اور کرے صحیحہ دنیا دور یہ دا ہے تم تاخرید اوپر علاوہ اور میں تیار کرے اخرت کے لیے جہنم ہے جہنم حال ہو ہے میرے مشرک کر جہنم کو مانگ اے دار ہے تو کارشنگی دا خور دا مشرکان من مکان باید دا زیبرینا سنگو لها دیگا اولی دا جحنم تغییوزان غرم بیدل دا خوزین و دا جحنم غرم باگی وزدیرا اوحین ایدل دا مشرکان دا بغمبری غرم بیدل او دارن کینی جی بغدا ویزاو خوزنگی و غرورشنگی نا دا جحنم مکان دا یکنگ آزید تنگ دا خوزورش ولو دا نا دولی چلام کے چل بو تباش اللہ کی بہترین کل فرابشاراں اہمم منون کو تاں بلواردہ پیغام رازارے کا پیغم آیا تا وارا دا جہنم آم جانت رکھو دلدی یا جانت دا مشکریہ لاؤ ایگرم تاکن چوارے کرشایر مواجینین صلاح <تصالح> کارنا سلاحوم جا دا <متحدث> سیگو <سلام> دیدہ پارندہ اور لو ان دیدہ بارہ بیا بری جان اپ کے ما وسیہ میں دیہ ور قالین نامی شبی کنا دار کان اراتے کدا رسطا پروانہ وعدہ نو صدا وعدہ وہ درشے کو کی و یوم ما یرجون من دون اللہ لا دے او فراد دار الحوت المشرکین اور یہ بھی نبی پاک کے امام کے اعلان معبودان یوم لداریش اور اللہ کیا ماتیاں شروم جمعہ بھی اللہ تھی اور مائے بھرناو اور شدیر بندگی تھی مجھو نلائے دالانا سوا اور یقوی روو اور دالا آنتم آیتا سوا ادھے نیک دی خدایان تبروئی چھدی کمچھا تا بندگی کڑے وان آنے کان کو درگان ایتب ہوئی دا اولیہ کو درگان امیو تب ایسا رے سلام تب ہوئی تا سلام تب ہوئی تا شیخ اگردی چیدانی او پیر بابا بل سے بل سے تب ويا قولا لا بو تاي ان تمايا تا سو اگر تم کو راتین ایبانی سمادا بندگان او لای خدادی ان فتلو سمی جاتی تفطر کو برو یہ تو بول <سؤال> کا سو بو راتی کو تو تشخوره کو پرو برو ارمو بویدے کے ان گتے گا سبحان کا بارچی دل والا ما کاین بدیل نہ مولا منا تنلی ان تے سم وی دویکشن وں سان સેવા میں ہویا دوست بولے لو دیا مذنی جوڑےوں کا حافظ نمس نجما شونو بدر توئی تیلا کی شوروں اور شیک کے شوروں میں ادھر اللہ کے تالوں پر پڑھا مڈیو فومن کو غوران حالات کو تذبو کو جو روچانے کرا دینے کام باہگان بے ماطا سے تاومی تاذ دنیا کے کاما داران کی وصلی علاوہ سے برو باب دروچن کرے کروں چن نہ کرے ایدھر بیٹھا ہے قامت یوں ہثاقتناہ رہے سرہ پہانہڑے روہہ اوہ ننسہ او نں تہ انڈال ہات کے رولوں کوسے اختیار میشنہ او منیں اہں چاچیں انظں ک کوہ ہوہ کنوں میں کھی دشک مصرفر تھبہ س کو چا تہذاے پمان سرہا کہ کمین منی دیاہ دغے پہہ مےہہ ی چہ سے کا پہے۔ اس کا تیڈی جواب ہمارا کا منیرے ارگستانہ میں میدان میں تیرا تلوار ہے مگر اینون دے چیکر نہیں ہے کوئی نہ تو ہم فاراد تھے میں جنہ گلا سوار کی وجہ سے نہیں ان رنگیا دا سپورٹ ہے بعد اگر کوئی بعد اس کا جواب واپس اتنا زمانہ ہے جن دے حال تا حفاستو دا بار دا حفاستو نجائرہ نو پیو کئی او اور اکبارہ سل اپار ہمیں اٹھان اور اید اپار اٹھان دارے جلو شک دعوت کے اطراب کریں وہ میں آن اکبار دارے کہ یہ اللہ گوری سبر کے کھانا اتز میں اتاز بخلکے وکانا رب کا بصیر اور تعالی دیدن کے وقال اللہ دینا الہی ابنہ رقانا دعز جب اکرین مزا چماثرہ نمائی وقال اللہ دینا وی اکرسان دینا الہی ابنہ رقانا چہ اتزا ساتی دنگا وڑا آقا राम जियान मलाइका कोलिनाती बिम्माने परिशम मारा कावली नबी मुत्तलियल्लादानु भाई परिशीदला केराव मुनजिता है तथा दिसकबरु हिना दिव्य खबर उरा यानी प्रति कुलजाम के तरफ खबर वरा खोला करने तौर वात आओ सरकशी उरा वातओ सरकशी उरा वतुन कबीरा सरकशी लिया यौमा यौना मलाइका दाता सी कोइकैजा اللہ <تصالح> ہو پاک نشب نہ دا فرشین اور برد کے مرے لئے زمون لطوبای فراو اور فرشین انہا تھی اللہ ویسواری وقلازام اکراوات بیا وشای روی جلال فرشین انہا بکات فقا دلام عاملو او جوابا یا او سعال جموہ خو جی نیسے اماروناتو حیراتونا وزاکاتونا ویسو زمون بولی دا احراری الا او ای حل باری زکیش اغامان شرکا مکران ابا شرکا و میراث با لے رہے مقادمنا واللہ ان غفرت ذو الاوادی بشری الا ما عمل دو غلطی تھی کو امر کریم نہ وری ان شامل عمل ایکڑے شرک اور ہے ایت عباره ان قصر کم روان بشم فقال نابو بغل دو ہمارے ابام منصور ابام منصور اعزو مبارک اور لک حوات راشی نانرا ذات مبارک ذکر اللہ نے مشد عمل بدقائق ابام منصور ابامن میں دائری باب ردی اس قادر کی مت بین ہے ذاتِ اجل و ثواب میں روشن ولی اقیدا شیخ با برکات و علی کل کلام امام شریف فاضل اور ثواب جنات اشارہ اور ثواب جنات جناتین سیہ وے نظر اور خیر و ورا بین مستقر توثیدوکی با دم اعلی او قبل فہرام وقع کی واغہ یعنی نوثیدو تھے بھی یوم تشفق و الغمام دو سخیر سے دیا اباؤر آزمان چوبشی آسمان برغمان دو بیا دینا دو بیا دا پاک آسمان نو بشی ونسل الملائکہ تو راکو بشی پرشتے سندیلہ پر آتو دیدو آلمان کو باچھئی یومین زندگا دا ورد بار حب الرحمن حقوی امین حرمان باچھا را پارا وکانا یومین اویز الاروز الالکاترین کو مشرکا محاصی را دیرا ویا مطلعوران بہ یوزل عالم کیا بل گئی ظالم ظالم مراداں مشک بھی دیتے ہے پر گئی لا ظالم مشک بھی دیتی ہے یا لے پپریلا اس نو او یہ پوری ہوئی ہے یعنی ہے حالات تو سبھی تمام ہیں اس کا تخصیص مانوری ورمال رسالت کے حوالے طرف کیلالات ارمان نشہ میں قرائے سنت میں خپل کرے عادت میں والے کا قیامت کے بڑا ارمان میں گئی اب وہی بات یا لی. دے دے سے ہو اپلان کی پھر اور سات سے وہ دفیر سے اور دفیر غمبر صندوق میں فلکڑے وے انبچہ ہم نمتانا اور اصل میں یہ نمتہ پہ گمرہ کروانے سے پہلے پرانہ بعد اس جانی پر دائینا چھما تراغرہ پرانہ دا تراغرہ پہلے اولا سے وہ دفیر سے دفیر سے پرانہ والوں لے کارمان بکے اور اکانا شیطانوں دے انسان پہلے اکانا شرام دے شیطان دے انسان دے انسان دے پاران اور اولا شرم ان کے نمو شرم بھی دیت نہ خطرہ اندھے فشر کو بلا تو ان باقرت کی بے وشمی یہ دیا پیار میں وقال الرسول هذا پیغمبر استغاثا تمشرخ خراب اور قد اور الی دیخ خراب وقال الرسول هو یہ پیغمبر قیامت کی آ رہا ان قوم بے شک کفرامات یہ ماقوم اتکلونی و هذا القران قال يقولوا لا قران محضورا پیات محضورا سنگے رخه امالی پینکو اخیلے نکولا تانے کونے کوئیو دو دے محجوب اخیلے دا فران ناگشتا با کسو کا آنیا نو لان کیمولی سے و لان کیسے و دنیو خیلی سے و لان کیموخ تیسے و لان کیموخ تیسے و لان دے اخیلو را کو فردشے دا فران ناگشتا دا بداتو کامل اگتو دارن فران لے وقت نوارد جدا نجدان جو خیلگردو دو دے امار بایست اللہ عدالت کے محمد قرآن خلاف ہوئے پیغمبر فلنن ذکراؤشن رجی چھ سبا رو پیغمبر زمان خلاف تا استغاث کریں نظر بسا جواب رکھو خدا اقتلی دنیا لالچ چاندے شکرانی عزت عنانیت تفا را ددن ان پروانت تا ہے ابو جی حلو را دیکھائیں ابو طارق تنبیر علیہ السلام بے ایمان ولی نروڑے ایمان تخبطا را روارا چھتا پا حق ہے اما تخبطا چھتا پا حقا او کو ایمان دورا بیا مراقبت خلق ہوئی۔ بیا مراقبت خلق خبری کئی نو سوکا نشم رو ایمان نو ابو جهل دا ابو تعالیب دا ایمان رو نرد نو سوک تا زد دا, دا وجنا سوک تا شرم دا, دا, دا, دا ننم سوک آنانیت کے سوک تا پل مشراب دا پارا سوک چننو دا برسا دا برسا شو مغرد دا دا دا سے جہنم را پر خبربر چہمت سنت مخالف یا غلیم اپ کی کہانی ابو الجار بادايه ہے بیٹے کی وہ پاپل لاچھنے لگے تھے دیے اپ کو او وی با یا لثنی سفس مع رسول سبیلا کا شرمان پر رمات سنات کار میں پلکڑے او یا ویلتا لثنی تب اتخس قلانا خلیدا او بلاکے پیرو غلام میں پلکڑے دو اب نفسے او گا زوگی کا اوطا تطولی لا راغت اسی توحت مستحق دا مبعلے اے لوگو اب جائذ گئی شیر کو ور تا گئی مشرو ور تا گئی تا وہ نو پیغام برسوں سلام بم قیامت کے کی. براہ استغاثہ کہ یارا اے زمارہ وا ان قومی تقالو علی القران ما یورا ہمارے قوموں تے مرتدی خلق وہ قران منظور کرے وشاد اور اور یاد نہیں رکھتے ہیں قران میں اپنی ایمان کی دلائش کر عمل نہ وہ ظالموں کو دائلی جعلون برسنے جو نبی نہ ہر پیغام پر راضی مجرمانہ اللہ ویحفی غمبر تا پاردہ تا پاردہ تا مجرمانی کافر کھانا دا بجاہلو داغی پشان پاردہ دیان اللہ پر رکڑی وکر باب ربی کا حالی اوانا تیرا او قابل سا برا رب дали على الله بستن دار کی جہا پڑ وقال الذين كفروا لولا انزل علينا القران في بضواير بابر तेरा من كتاب القران لولا انزل علينا وري من هذه بالوان القران كما واحده فايوزر فايوزر بني الله وكذا له آیے گم نال گڈیرا پارا لے گم کہن سنتے بھی آواز قليلا پارچ منو گڈی بلیوانے ستاراں ورتناو ترکیلا آواز کم ہوندا ترکیلا آواز پورے سارا مونگے وائذ آواز آواز حوالہ باینوں ترکیز تو کوئی ترکیلا ورسوں ہوئی ہے تمل سو تری دی دا کہ آوازے سفیرے چھے مقصد کوئی یاد ہے کہ دا یلیشے کا تاریختن ہے نکلو طلب جو جناب ختم کہہ لیا پھر سو نہ سنتے ہو ندير کہ تو مضمون سو ہے سو سو ہے سو یہو ختم دو مر کی بات ہے ختم بھی تمام پھر کوئی ابتدا نہیں ہوتی اودے ختم میں کوئی منتری نہیں نہ ختم اور گرم داتے کہ بارے میں نہ کوئی ویونا وقت غاری دا کی مت دارے نہ نو ورت کر نام کر دیلا کنا کہ قران کا دے کاریاں نہ دتا دا کہی قران نے دارکار دے دیا قربانی کردی اویو کاریاں دی صحیح اورما کاریاں خدا اللہ دے پادے نو دین محدثین دی قران پاسے مدارے دے کی در در اللہ تمہارے کی کی جوڑے مطلب جواب ہم کو اللہ ہیں۔ تبریف آت دن در در کی دلائل پیش کے دنیا چاہتے برکاتے والا اللہ نہ کر لے نہ اللہ کی دنیا کی عذاب اول نمونسا لے سرحالا اگر سے نمو رکھو نمو والا قدر یقیننا تیرہ منسل کتاب انگوار کرے منسا سلام سے کتابا بائی کم دا مطلعہ سے برکاتے والا اللہ لے و جا اللہ او گردوئے من معمود سرح اقاق در روح حارم اقاق در او پیر مہ مع کار تے اواپکرنا مطیز ہال سےہ سے اللفہں میں لنی ہ مو کرہ آیا کہیں اچے درہنی گھننی زہ اسنے تو ہی نقدمر نہ ہوں ہی انکارو کو نہ حالات معی کو حالال گلوو سرسلام وہ معہں پ وںے سرسلام ف کمیوں ہ مع ذہ اصول ہرکرے چ در روہیں فران کیا اور اتنا موارد ہوں کر بیی اتہ سے لقل گہ پاار آ یاکنے دل نیا دار ہے مرمنو شکا لا پار دار تینا دار دارنات وا عدنوا تیم میار کر او پی والا پی والا یادہ چتے رمبر کیتی وجرے شی او یا پی والا نما راده قوم شائید اور جنور افقال وقرونا او غفیر زمان قومنا ایڑو والا آوا قومنا بعد ذلک کثیر دل دینا بار دیر ہمم فلا کی ہم یاد ہے پک ایکل من نلاخواان او دا کوو کومونہ ذ ہ لہڑم سال ان بیان کیم د لوگو دے او دپارم سالہ مثمیہ ت پخواوں د پخواان میں سا اندی ہیںیل ان کار ہوکرہ کی نہ مکوں ان سے بعدہ پر پہہ پر اور گول تالہں ت باقیوں سربیہ تبا کوو سرہ والال سرہ دل او بھی زیرای ا کو ہاں کی بات کریں ہم تیرے ساتھ ہمارا تھا باران کے شی اور 12 بس 5 منٹ رہن اپرا یہ قونیا رہا علین کی دونی قبر سے والی بلغام بل کی تیملا یجمن شود اپلیہ بلایا یونا بلغام بل کی تیملا یجمن شود یہ نصاب کی لوک لوارا پیرا اور تکے دو و اذا راہ کین یہ تا رضون کے اللہ ہو جا ایسا ویدارا او پبکرشی ملتا ہے یہ تخزون کریشی تالا اللہ خودوا مگردو کے خاندار اردوے کے او قلقو تاوی احاد اللہ تی آیا دارا سرے رے باقس اللہ ورسولہ چلالالا رہی رے پیغمبر نبیہ السلام کی بکتلی ہو تو کوئے خاندار پیغمبر اگر اچھے دے ہوئی پیغمبر امدر تک ہوئے پیغمبر ہے پتا چید دا کو اندار چید ہوئے کہ من صلح بیانے نپلالا دا وہنکارو پریگرے اندیو لے لے یوزیلونا جواری انھارے ہبینہ دا پرو خدا یا نوں گا دا بارنارے اں تو بندو چھو پے خیال کرے وارے دا پرو خدا یا نوں آڑی یار ایک تیمارے وارے فلک چھے تو ودا لاو یا اسنوں کوئی وش نیہ یاراں سزا کرے تی پی اذاب وینی نہ لا پتہ تو رے کتنا اندر شریدا فون دی غلط کو مراد لاینا دی کونن تے ہبرو احقرت دا گمراؤ اللہ ی کرے چھہ کو کیا جی ورے رے پر حاجت روا ہوا خواہش, خواہش نہ ہ ستہ ااتیا در او کیا دبوتو اوچ س زان سال اپائی کی جوکرے فائے سک روان۔ آرہ اہہدرےے ممنہ او سوکے سخ دلا ہو ی دوکرےپل ہوےہائش دییں دفل فائش نےیں خدایں ھونکڑی ھ اویہ حاج روال ی میشے پوش دس کو سر میشہ آپہ ان کا تف ناررے ہیں وہ کیلا آیایا تے تریہہ ضملہ ن سے مدہ آ۔اسہ کار یہاں کون کون سے علاقے ہیں ہمdatasourceہایا تو گمان کے چنا کر اکثر بدی کے اسموں کو پڑھا اور یہ اب نے ابھی ہوئی کہ خیالاری بھی وہ پڑھا تو وہ نہیں ہوئی وہ بھی اوری میں اللہ بھی چلتے ہوئے اور قوموں کو اوروں کو ٹنگا دے ٹنگا پیچھے تک بھی کوئی گاؤ ہے دے اس کو نہیں پہنا پکاوا کے یہ سمجھا ہے ان عمرین علاقے کا نام مدرنگری بلوا مدر کے ٹی ایل کراچی جل آرینا دا دنگر ہم بنداں کل وی پرے قران اور لوکاں میں کل وی پرے اللہ وی دنگر ہم بنداں انتر ال عربی دل دعیا دلائے الاقیا توحید مرتبہ برکات و علاذہ کو اگر میں شامل کرین ہم درتن اورے ال عربی کا پڑھنے کے سماد دل سنگپور کنے سوے دی سُنی تو پہ دے نام يا مغالوي رين باولا سوريه ين افتانتا اسنجتيا بارا خبرو لو لو كلا دار سوريه الاذا ورلو صار صندوقي che sono andato a dite nella giura terapia auguro da sore che la credere da sore che la barca c'ha sore che la barca va o quello di allah da te gara la cuun leila e la luna sta a parschare dal dal ایسا لبا سیلو سوری باقراتی کانا منا لبا سولا کمانی دفردے غردور اشکتا دفار دفردے وانا موخوب صباتا راحت او عرام دبادن قول دبادن راحت او عرام دایش نقوب راشی تلیلن راحت رایش عرام دایش او چقوب نرازی نقول اشکوبی رولی بدن مدخطے بے عرام ایتا تکیش بانی و جالنہار نوشورا او غردور اوشورا دفار دفار دفار دفار دفار دف انہوں نے اپکی کاروبار کفت وغیرہ بلدہ ہی وہ وہ اللہ تعالیٰ علیہؑ حواگانِ بازونہ اللہ علیہؑ انہوں نے بازونوں اور حواگانوں کے دارے ہیں خیر بائیت سے بڑھ رہے ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ علیہؑ حواگانِ بوشنم بیرہ رحمتِ زیر کے محجر بارانہ رحمت حمرات بارانہ تب آرام نمست کے حواگانِ رائشی زیر در کی باقی کوئی لا قرار نہیں عندلنا نے تمام اور اور وہ اللہ ان پروگراماں کو کوپا کے تبوں باقی گڑی کہ بنشن بھی باقی انہوں نے ابھی نہیں پلتا کمایا اے لا پایا ورون کی طاقت پوری طرح کرے وہ پوچھ کرے تے عادت ہو بارانشی نو قیدا دےش نوศรี ہو سنوں وہ مہمان حاجاوانے خبرنا جن پہلاڑی نا ہن अरे नाम काजीराड़े तोवबागार कर उठा दिए थाना की बड़ा सख्त रखना वो भाई न उयाद कर 10 दशा देगिरी लगा बावजूद रे दर आए अल्लाह और दाने समय वाला कर कहना और मुंगा जरेंगा दर आए का कुरान पैनाम में की तौहीद में जद्द करूं जिन्हें सिर्फ तौहीद और तौहीद में और बाबा का नते इंकार किया कर दल कोना दस्त फकर का कल को नकार के दा अच्छा था पर कोना इनकार की आदर्श ने ला टुकुर इनकार ने कई तरह सुख लोगों को पाना अंतर के आधार है जैसे सेवा तथा पेश किया दा मनी विन का मनी ना ओको तक को पर करना कि को करते शेर के वाला ओजनला बात ना टुकले कर यति ने वीरा तथा से मिले ने मेरे द्वारा करला करस्ते छी मुतो न मनि कपटी اگر آپ کو تکڑے ہوئی کھولے قریتیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوں پاری اوپل یا رہن کے خوچوں کے سک کا عمل ممرا لے گلے نصرہ کھول عالم دا پھائے نو زکم نو رونے گل نو بھرا تو دل کا دلینا محمد دیکھا تیرانوں اور شکانوں دی باتا سو ستائی یا رجیل پہ گزارا اور دا مسئلہ کلکہ نار کے پرے خیر دے گزارا پکیوکا اور دا مسئلہ پکی پرید دا رجون پکی م اور اولاد اہل کا کینا قبیلہ داری مکہ و مانہ اللہ کا پیرانوں قرانوں سے ہی قشنا بلکہ وجاہ جہاد تو تیسرا بھی بڑے قران سره جہاد ان کبیلہ داخل جہاد دیر میں یہ جہال قران کیا دلیل ہے بتاوت کی الیہ جہاد جہاد پاک ہدایت دعوت و دعائے با جہاد کیا رت کس طرح ہے پدیار رت کس موقع پہ یہ اپنے کے قرآن کا او ممان اللہ کا یہ رویہ کوئی لاپرواہ ہے واجائے ہم کے حافظ اور تاکیدوں طرف کہ منکرین اور طرف یہ کرے قرآن کے ہر کبیلہ داد کے احاطے ہوئے کیا ہے کبیلہ دار ہیں قرآن بیان اور دلیل اور وہ بولے الی الرحمان تا بل دلیہنی کر اور لا وذات کے حوالہ فرید و کریابون 하자 اظن قرات وایو کو دے خالص وعاد الله بمن حجات مالجند اترش یو بنتا ہے بار پھوگ ترش۔ اللہ پیدا کری تو مجھے دریابن کے باپر حساب چاہ چھوڑے دے و جالبینہمہ گردورے دریجور دریابن ہمانس کے بردخان پادا و حجر محجورہ آؤ یو بان پوک پوک بان پو دے بچے من گڑی کینا ووالذی خلق من علمائیں ماشاءاللہ دا پین جمع کی دری تو توحید بان دے آواللہ آزادے سے پیدا کرے رہے مینال اونا بشرا مندہ وجالہ دے بندلرا نسبن قابون دنسب وشهرا او او او فرگنے کولولی دے فرگنے انسان پیدا کڑے نبیان انسان کرشپو کس مار یودا نتا برشرا الیزام ترونا کولدا فرگنے دا او دے ست عرب قدیرہ کولا ویاوونا پرزہ جوڑ کے عبادت کے نام اور شکان سیوال اللہ نداء وچا تنوالا پیدا ور کیتن نقصان ری کوئی سی اوتان الکا رو دے دا اخر وش کر عربی پر پر مہبان زہیرہ مخالف رط مخالف تے و ما سنا کا دسا لیے نے دی طرف اوتنی و ما سن کا من تنیرے لے گئے پیغام بار الا مقشرون زیرہ مگر اور ان کے غیر من کے تے دے لا پڑا ری گئے جن کہ لا او پرے داور داور آداب ارے دعو تو بیاندار نہیں ہے دنیا میں ہوا ہے بے اخلاص ہے بے اخلاص ہے دائتے کو گاڑی کہ مصطاب بے انتہا بڑے عالی شان دولت کے تمام معاملات کو اناوال تا میں اجر اور اجر مصیری الا من شاء مگر دعوانا ہوا الا الاستام قطی فرمانبردار کلام دے لیکن ما شاید جا جو بطا شید ما یا تخیدہ امینی زیلہ ربی تبیرہ پل رب دالا ہمان دوشی قدی بیان دانا سوارم نا صرف دانا دا وارم چے دا رب دالا رب دالا کہتا حقا مسارا امان ویوکر الحی اللذی تابلہ دا یہ وقت دادائی دا پاردہ چے دعوت کئی مسارا بیانائیں بے اخلاص بے کئی لارش بہی ورے ہے مضاللہ پر ااخلا ش پلاک تے وکے ہھی د کار بطری پیں اور پلانے س ااخللا دہ طرقی اندہ نڑے نو اخلا پر پداوا کےکرئیں د تو او سن مسے پپان کے انے ہیں اہ دیر الا و توکر لہی للی او اور ے اعتمات کا کا اوجن ادہ دا ائلہ فتنہ پداوت کے پورا متوکل <سؤال> علی اللہ و توکل علی الذی عبر سات ما توقع اذ الحی الذی فرج بذات اذ اذ لا یموت بمنای و تبته حمی و قتی بارا و بحمدار لا بان لا گیا و قفالی و قفالی ذو ربیر خبیرا او قادر اللہ قادر حتا الا ون نون و قر بیدار خبردار خبر دے نبی صلی اللہ بولتے اعتب دا دائیل دا پاردار ہے کہ جی اگر با اللہ برورسا اعتماد کل یا دعوت لکے یاربانا چیز مخنوقنا بس مطلق کل اللہ با باچی لما قلبر دیتا منو گوری چوہ دیتا نتیجہ سی آسینہ خلق خراب کی آسینہ خلق نور شدی آسینہ کابلے وطبق کل لگا ہے دلیل اللہ لیکی امیابات رجناتا مویقرار روئی وطبقر الحیل لذیل آیمون ولا تتوتلون آل حموات ب بروسو اعتماد باغ ذات کوئی چی ملک پینا را جی او باغ جا بروسو اعتماد مکوئی اگا مڑو بانے چی ملک پیرا گلے رے مڑو نمو گوا ہے اللہ نمو گوا ہے اللہ دی خلق سماوات داشت بگم اختی دری اللہ دی خلق سماواتی والرزان چی بیدار کری اسمانو اسمان چی واقع سباو بایراما چی برمزری کی کی بیسیت تاییام بشکا بلند ہوکی سمان سوال اللہ شکی اللہ برابر پارشوان چارے فسطل خبیلہ سوال کا خبردار میں وئی نجی سرح مہال اللہ بیا دبارڑیں اللہ نوای د اللہ غذ دےہے او یر سالالے کے بئییں اللہ یا دے و انطر تر سوالہ ہو او پر ہ سر عزیلو وئی اللہ ضا تے چېغنا چغہ نہ واےہ پرے خکی او ہو سکی او پرادہ نچے واے ن پکی آ چویعلکانو خبکی ترے کیو خب کی کیو او اللہ نچے واواے ہوش۔ اور اور کی اور میں ربان بادشاہ ہے لا نو پسند بھی کبیرہ ورلا بنو کھڈیرا ترا خبر کا و یاقین تو بھی مشکان میہ تو این نمیں کہ تجھ میری شبیثہ تے میں ربان بادشاہ دا وئی تھی مر رحمان کرے ہے ربان بادشاہ تو حکم کے کی طرح تو یہ قدرتیاں وہ dato hilo paran miskara plena namana darika hai eva mein nebiera tetera revenim tetera treno osot deyan gateran eroichi ta point 3 reoi minimum data rakati vadaru hun aur ziyate filada vena n pura na pratyaya paran norma pratyaya hai abarakal ladi jara te samay guru ya denos salor baqra boli badi ہم تاوار تبارک الہی گرز نوا لاغازات ٹھیک ہے ان کی کے ہمارے آسمان کے دور یا کرشنا پڑھو نہ وجارتی اور گردورے کرے استراجن اور دیا و کما اور انہیں نودہ و کھانا ترا نہ اوران و وہ وہ الذی اللہ و ذات ٹھیک ہے ان کے ارکار پہلا دورے اس کولنا ہال اور الفتن یول ترسیات ان کے زمانہ چارہ بارہ ارادے کی رات رہی ان ترکرہ کو ان کے اللہ عاد وباضی دے گردید چیز سنن مطابق بل واذا قدم المجاینون بالشر وترماحا من جاہلان وقالوا و علی و السلام سلام دی بتاو کو بولا سلام علیکم ناں سلام دمان کلاش مقام انتقل جاہلان من قالوا و ای باویا السلامه اکرما الاسلام ا سدادر من القول الاسلام خبر ورتے کہ جہالت نہیں ہوا اس نے کہ جائی سلام علیکم کے چھی نوں ہوئے اک لامت اس لے ہو۔ وال <سؤال> ریینوں ممان کے ہ ہ غیں یہ بھتونہ نے ھے ہیں کہ شپاق شو کی ی فرلو کا سوں کا سجہ کے وقییا و پہ آراہہلہ توولئےہ بیہیں۔ او ینو اوہا گران یوں ول <سؤال> میں جوئیہ پانے رم اس اق نہ لے کے ز نادہ ہوئ ہنہ جہنہ۔ ان ادذا ے شکہہ جانہ کا نقرہہ غے ہرہائیں اص نہ لہجانہ ساتھ آرام اور دو مقام مقام تنگی گئی نہ بابا اولی دپمان کے ورا دانش موالح کی نذخیش نو بیا مونږه کوواله کټه دې شه دې نصب نه راوا او څو نومه له له دې مخکښونه ویلاله لارکه مخکښ ننه بابا څه ودو کړ هدوک ټینګ دې چې ګر میصرف او شیر بلایي او الګ یا خرو بوکل باغ نه کړي سې دې چې لگاوا دا تاسو هم لێن روان کړې نو لگاوا لگاوا کوول ما اندا په داتره دې نه څه دا شیب رب پزیبانی دا سناتا دا شریعت مطابلی دا توییر و سناتا دا قرآن سمید لگا والرزین و عباد رحمان غلی لا یغدون ما اللہ جنلا بری اللہ سر اعلانا قرح جت روابا اللہ نسیو بل چاہتا جاہم نوی لا یغدون نفس اللہ کی او نویی اغنق حرم اللہ وچا اللہ اگر اللہ بالحق مگر فطانوی شریف ولا یزنون و زنام نکی و من یفنچا جو قدار قدار قدار قدار قدار قامان تمام ابنا فضلا مقام مشو اور زاب لا اور زاب يمكن بول قشیۃ دارا زاب یا ملان کولا دمہامت او یخلص بهم اور کے ماہان ہذی الا من تاب ترا کرنی توبہ کر چاہے توبہ تو امن পায় اور اور مثلا عمل اپنے کار ہیں کامل عمل ہمارے مقامل کار طریقے سے وہاں اور اگر کہا کہ تان عبد الله و بدرہ کی اللہ ثیادین دے جنونا حسناتین کرنے کو کرو اہہ الل ہہ بک کے می روبان و منطہ جاچے تو باہ میرا زارہ عملڑے ہوکررنے ہینوں بے شکہ اللہ چہے پہوں بے شکرہ کھڑے چے بئی ڈبال ہے کےے اللہ ہ مطہ پر در دیےلو مخل ہوہ ہہ مشرق ہوہ داس کوطورباتہ معمل بنا گا او دین اور پرسانین کے بعد دور ہنلہیرشک ظورہجنہہر زیری مجلس کا ش کا درو مجل ور د ش اسے خیر در خیمی او سیاہ و قیبرو ویزا مروب اللہ ویزا او کرچی تیری ہی پدایت زینبان نمرو کراما تیری ہی ازتمن کرچ دار کی دا گناہ دے ہی نی باغیبانی ازتمن تیوشی ازتمن سمانہ سانتے بچھل فکر شامیہی ہی نا او ازتمن سمانہ من سنا وقتا بایانے رضا من کردے گئے اواللزین اعباد الرحمن الرحلی ازا ذکروب آیات رب رب ان کرچ وقتا دخل رب ولم یخیرون نبیل دیا لیا قریمان سمم ومیانا اور اندکاران وقوران نظام ندائی کاری مدر کہ دخوران نبزیر دیا اور اللذینا ایبا رحمان اگلی یا قولونا جوی ربانے رب دمون حبلنا راکی اندنی نزواجنا دموندہ بیانونا ودویاتنا دولارنا قورتایون اگا یہ اقوالی رسکر گو واحد جہلنا مگو کردے بل متقین المتقین اگا اندائی ماما مشبہ دواقی او دار انداد وکیالا دا نیکار و مشارعان یہ سمانا آگا بلک کا شرعان دا نیکار دا کیشتا بول خلق کو پمشیاتشن ندا غیباد الرحمن دی اندار اسمی ذلتی فاتح و خلص وشارت ورای کرا درسان جیو جامدی دا بودھرکی ورکی او بودھرکا باتاتا بالا خانی اما سبروک و سبردین شیدی لکشی و باقا او لکھونتا ہی یا تن اوپی و دینہ پرستی جان کے تا بیان مبارکی و سلام و سلام علیہ نے کیا ہمیشہ ہی طریق کے وقف سنوں سفر اور دیر کھڑے دا جنت مرتقاً موتیبہ لبار و موقام و دیر کے ترو دا پارہ دستابیت دنیاوی اللہ یا ذوالقوم مشکتا قوم مشکتا سے چه دیتا ہے بے خوف ررناتا رجہو پرہانوں یادا لے گا commanded commanded فرمانرہی یا اور ورنہ سے ہمارا ماں کیا بے فروگی اللہ <سؤال> پاک ستو بازار ہاتھ کا بازار با میرے بھی تمہارا لوڑا دعا کو نبی سب پر ابلا نہ خیر اللہ کا تو خیر اللہ نہ رہے نہ اللہ کا بازار تک یہ ازاد اندر کی کو بلے نہا بدل گئی پھر ایک دن ہم پر کا کتاب کرو گے اور پر تو کرو یہ حق تو وہ زہر یہ کو لادما جو کا بازار ذات سبش اللہ پڑی